الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سجد الملئ يا يبل مصليين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي جی الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹے میٹے مصطفی شاہد اور دو صلی اللہ تعالی علی وسلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک تمہارے نام معا شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بیٹے میٹے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حیات الحمان سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اور حس معمول اپنے سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ عالمی نیت شیخ طریقہ امیر علی سنت دامت برکات اللہ نے نیتوں کا جو مدری گلدستہ آتا فرمایا اس میں یہ مدری پھل بھی ہیں کہ مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کاریہ ثواب نہیں ہوتا اور مباح یعنی جائز کام جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب ہی زیادہ یہ بھی یاد رکھے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس پر فتن دور میں آسانی سے نیکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیر خدا قضم اللہ کرجہ الکریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحاوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے نمبر ایک حصول اللہی ارس وجل کے لیے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ عرصہ کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کریمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی چسپی و تحمید کروں گا اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عرص و جل کا ذکر کروں گا یعنی او اللہ, اللہ کہوں گا 3 جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آئے یا صلوا علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ 4 ان کے کرام علی مسالۃ و تسلیماۃ میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علی السلام صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگانے دین رحمهم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت خویر من عملی ہی یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ ان اللہ کہوں گا چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا طوب اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع کی نیت سے کہوں گا ساتھ عجائب قدرت الہی اکس بجل کا بیان سن کر رضی اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروفات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا نو حوان کے احوال سن کر ربطہ اعلی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکرگزاری کروں گا چنانچہ پارا تیئیس سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چھتیسویں صورت ہے تھرٹی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 ان مدنی پولوں کو تحریر بھی کروں گا اور دوسروں کے آگے بیان کر, کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا ان شاء اللہ جیل پانچ سفر چھ سو تہتر سکسٹی تھری میرشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فین میں کئی کئی نیتیں کر سکتا یاد رکھیے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 وہ پرندہ ہے پرندہ ہونے کے باوجود بہت مشہور ہے مشہور ہونے کے باوجود محبوب نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے گھر گھر پایا جاتا ہے مگر پالا نہیں جاتا اور آواز اس کی ایسی کہ سب جانتے ہیں رنگ اس کا کالا ہے کیونکہ وہ کوا ہے جی ہاں آج ہمارے سلسلے کا موضوع کو انتہائی ذہین اور اپنے ماحول سے مطابقت رکھنے والا پرندہ ہے کتابوں اور کہانیوں میں اس کے کئی واقعات آپ نے پڑھے سنے ہوں گے کبھی آپ نے ایسی کہانیاں بھی سنی گی جس کا عنوان ہوگا سیاانہ کوا یہ کسی خاص محل میں رہنے کے پابند بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے رہائشی علاقے کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں یہ ہلکے جنگلات میدانوں زرعی علاقوں پہاڑوں دہی اور شہری علاقوں غرض ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہر طرح کے محل میں ڈھلنے کی صلاحیت کے سبب یہ ہر جگہ گزارا کر لیتے ہیں انسانی آبادیوں کے درمیان رہنا بھی ان کے معمول میں شامل ہے اب بارہ دیکھتے ہی ہوں گے کہ انسانی آبادیوں کے درمیان یہ جانور آپ کو نظر آتا پچھلے چند برسوں میں شہری علاقوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جنگلی حیاتیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کبو نے شہروں میں غذا تلاش کرنے کے بے شمار طریقے ڈھونڈ لیے ہیں ویسے تو کبے عموماً مکمل طور پر سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں مگر ان میں سے کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جن کی گردن کے گرد سفید خاص طری اور بھورا رنگ بھی ہوتا ہے ماہرین کے مطابق کبو کی چالیس کے قریب اقسام ہیں جن میں سائز اور خصوصیات کے لحاظ سے معمولی فرق پایا جاتا ہے کبو کا خاندانی نظام بہت مضبوط ہے بعض اوقات یہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ مل کر رہتے ہے اور دشمن کے خلاف ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ کوا خبیز پرندہ ہے تاک کر بیٹ کرتا ہے آپ نیچے کھڑے ہوں گے یہ اوپر پول پر ہوگا پول کی تار پر ہوگا درخت کی شاخ پر ہوگا دیوار کی آڑ میں ہوگا تو اب آپ نیچے تو پھر آپ کے کپڑے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے خراب ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ پرندہ اپنے خاندان کے معاملے میں بہت زیادہ مخلص ہے روٹی کا ٹکڑا ملے گا کائیں کائیں کرتا کرتا کرتا سب کو جمع کرے گا تو اس انداز سے کبوا اپنی پوری فیملی جمع کرتا ہے پورے خاندان کو جمع کرتا ہے اور مل جل کر رہتا اور مل جل کر زندگی گزارتا ہے یا ایک بات اور میں ذمنی طور پر عرض کرتا ہے. چلوں کبے کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے چھوٹی نجاست ہے اڑنے والا وہ پرندہ جو حرام ہو اس کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ نجاست خفیفہ ہے اگر جسم کے کسی اس پہ لگے حصے پہ لگے یا کپڑے کے کسی حصے پر جائے تو اس کا کوارٹر ون فورتھ جب تک اس نجاست خفیفہ سے ناپاک نہیں ہوگا وہ کپڑا ناپاک نہیں کہلاتا البتہ اس کی بیٹھ سے بچنا ہی چاہیے کبے رات کا وقت اپنے بسیرے اپنے گزرگاہ میں گزارتے ہیں جہاں یہ جھنڈ کی صورت میں جمع ہو جاتے ہیں خصوصاً سردیوں میں ان کے جنڈ بہت بڑے ہوتے ہیں دن کے وقت یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں غذا کی تلاش کے لیے نکل پڑتے ہیں اور طویل فاصلے طے کرتے ہیں ایک عام کبے کی لمبائی 20 سے 30 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے جبکہ ان کے بازو کا سائز اس سے تقریباً دوگنا ہوتا ہے یعنی 20 ٹو 30 سینٹی میٹر اور اس سے آپ سمجھے گا ڈبل ان کا وزن تقریباً 20 اونس تک ہوتا ہے 20 اونس کبے کی چونچ ٹانگے اور پنجے سیارنگ کے ہوتے ہیں یہ اپنی مضبوط اور تیز چونچ کی بدولت آسانی سے غذا حاصل کر لیتے ہیں ان کی چونچ تقریباً ڈھائی انچ لمبی ہوتی ہے کبو کی نظر اچھی جبکہ قوت سماعت بہترین ہوتی ہے آپ جہاں پر نیوالے سن کھلانے کی عادت بنائے کبے بار بار وہاں آئیں گے اور اپنی خوراک کھائیں گے ہر قسم کے قوے دلیر ہونے کے ساتھ ساتھ جا انداز بھی رکھتے ہیں ویسے تو تنا ایک کوا بھی اپنی تیز اور چپتی ہوئی کائیں کائیں کی آواز سے ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس وقت سن رہے مگر جب یہ گروہ کی صورت میں جمع ہو کر مل کر شور کرتے ہیں تو یہ شور تقریباً ناقابل برداشت ہوتا ہے یہ منظر آپ کے سامنے جو شور مچانے والے راتوں کو جاگ کر شور مچاتے دوسروں کو جگاتے گانے بجاتے اور شادیوں کے نام پر خوب دھما چھوکڑی کرتے بلکہ بعض نادان اس طرح توجہ نہیں کرتے اور اگرچہ وہ محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا عمل ہے قابل تعریف عمل ہے اور صحابہ اکرام علی مرضوان بھی پیارے آقا مدینے والے وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کیا کرتے اس طرح کی روایات ہم سنتے رہتے ہیں بہت پیارا عمل ہے کرنا چاہیے مگر آپ کے اس رات کے آخری حصے یا رات کے حصے میں اس انداز سے بھلے دن کے حصے میں اس انداز سے کرنا کہ دوسروں تک آواز جائے بیماروں کو تشویش ہو ظفوں کو تکلیف ہو بچے اٹھ جائیں اور لوگوں کے گھر کے معامولات تتر بتر ہو جائیں تو یہ کون سی دانش تو لہذا ہمیں اس جانور کے ایک درس حاصل کرنا چاہیے کہ شور نہیں کرنا چاہیے ناپ خانی شور نہیں ہے ناق خانی بہت مبارک چیز ہے مگر ناپ خانی کے لیے جو آواز بلند کی جائے اس سے دوسروں کو تکلیف ہو اس سے ہمیں بچنا چاہیے یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں ماہرین کے مطابق ان کی مختلف قسم کی آوازوں کی تعداد تقریباً دو سو پچاس ہے 250 ففٹی موقع محل کے اعتبار سے ان کی آوازیں مختلف ہو جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان آوازوں کے ذریعے کمیونیکیشن کا نظام بہت مضبوط ہے وہ تو اتنا کمیونیکیشن کرتے کہ بس وہ ایک نوالا ملے تو سارے کمیونیکیشن سینٹر بن جاتا ہے اس طرح پوری دنیا کو جمع کر لیتے ہیں مطلب اپنی پوری برادری کو جمع کر لیتے ہیں لیکن ہمارا کمیونیکیشن سسٹم الگ ہے ان کا کمیونیکیشن سسٹم اللہ تعالی نے جن کو دیا وہ مختلف ہے ان کے حوالے سے ایک انکشاف یہ بھی ہے کہ یہ دوسرے جانوروں اور انسانوں کی آوازوں کی نقلیں بھی اتار لیتے ہیں بعض لوگ تو قو کی بھی نقلیں اتار لیتے ہیں یعنی ایسے بھی افراد پائے جاتے جو کو کی آوازیں نکالتے ہیں اور کبو کی ایسی آوازیں نکالتے کہ کبے بھی ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تو لوگ جس چیز کی مشق کرتے رہتے کرتے رہتے سیکھ جاتے تو انسان کو اسی طرح چاہیے کہ علم دین حاصل کرنے میں مشق کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے ہے فرض ظلم سیکھے گا علم دین کی چیزیں سیکھے گا دینی طور پر تربیت حاصل کرتا رہے گا سر بلندی پاتا رہے گا تو دینی طور پر مش کرنے میں پیچھے نہیں آنا چاہیے آپ کو درس دینے کی دعوت دی تھی آپ کے مشاورت کے نے نے اب آپ کے کے نگران نے آپ کا ایک کام دیا کوشش کرتے رہے, مش کرتے مش سیکھ جائیں گے جب بندہ ایسے ایسے کام کر جاتا ہے یہ کام کیوں نہیں کر سکتا اب مش کیجیے آگے بڑھیے اور درس فضائن سنت کی ترکیب شروع فرما کب وہ گوشت ہو پرندہ ہے جو کہ مردار بھی کھا لیتا ہے اپنے رہائشی علاقوں میں انہیں جو آئے کھا لیتے ہیں ان کی خوراک میں کیڑے اور سانپ کچھوے پرندے چھوٹے بچے انڈے مردار طرح طرح کی چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ مختلف پھل سبزیاں کوڑا کرکٹ بھی ان کی غذا کا حصہ ہے کوے اناج اور ان کے پودوں کے تو بے حد شوقین ہوتے ہیں اس لیے جب اناج بویا جاتا ہے تو کوے اور اس طرح کے دیگر پرندوں کی حفاظت کے لیے ڈھک دیا جاتا ہے جب تک اناج کے یہ پودے آٹھ انچ تک لمبے نہ ہو جائیں ان کو اسی کیفیت میں رکھا جاتا انسانوں کو دوسرے پرندوں کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات کی صورت میں بھی ذمہ دار کبو کو ٹھہرایا جاتا ہے اس کی وجہ شاید یہ کہ کبو کی خوراک میں اناج اور دیگر زرعی فصلیں شامل ہیں اور دوسرا یہ کہ کبے دیگر پرندوں کے گھونسلے بھی استعمال کرتے ہیں لہذا بعض اوقات یہ اس مطلب یو سمجھے اس مصرے کے مزدار کو ازیت اٹھانی پڑتی ہے چاہے نقصان کے ذمہ دار دیگر جانور اور پرندے جو کام کریں کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی نا کردہ جرم کی پاداش میں ان کے گھوسے تباہ کر دیے جاتے ہیں انہیں زہر دیا جاتا اور نشانہ بنایا جاتا کبھی ایک طرف انسانوں اور خصوصاً کسانوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو دوسری طرف فائدہ بھی پہنچاتے ہیں جی ہاں یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے بہت سے کیڑوں کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں مگر ساتھ ہی اپنے پسندیدہ اناج بھی پر بھی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں یعنی یوں سمجھے کہ کئی ڈشز رکھی ہوئی ہیں تو کبھی اس پر ہاتھ صاف کیا تو کبھی اس پر ہاتھ صاف کیا جب اس پر ہاتھ صاف کیا تو وہ آپ کی ڈش تھی تو اس پر بھی ہاتھ صاف کر دیا گیا کبو میں ایک عادت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی غذا ذخیرہ کرتے ہیں یہ غذا کو زمین میں دفن کر کر اس پر پتے اور گھاس پھوس ڈک دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ برساتی نالوں درختوں اور ایسی ہی دوسری جگہوں پر غذا چھپانے کے بھی ماہر ہوتے ہیں اور گلیری کی طرح ضرورت پڑنے پر یہ غذا استعمال کر لیتے ہیں کبوے بعض اوقات دیگر پالتو جانوروں کے لیے کھانا گویا تیار کر کر رکھ دیتے دیکھیے آپ کے پاس ایک فریج ہے آپ نے سٹور کر لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے سٹوریج کا مختلف نظام دیا اور جیسی مخلوق ہے اس کے سٹوریج کے لیے ویسے انتظامات ہیں اس کی خوراک بھی ایسی ہے بعض پرندے جانور ایسے جو کھاتے ہی گلا سڑائے وہ کوڑا کھا لیتے ہیں اب یہ خراب بھی ہوتا ہے تب بھی ان کی غذا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانوروں پر بھی بے شمار احسانات عام طور پر کبرے اپنے بسیرے سے غذا کی تلاش میں چھ سے بارہ میل سکس ٹو ٹویلو مائل مینس ٹین ٹو ٹوینٹی کلو میٹر دس سے بیس کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں بعض اوقات یہ فاصلہ پچاس میل پر بھی محیط ہوتا ہے ففٹی مائل کبرے کو روزانہ گیارہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے کبرے ہجرت بھی کرتے ہیں خصوصاً سخت نا آتے برداشت موسم میں یہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں کب تیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہیں جبکہ ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تھوڑے فاصلے کے لیے اڑ سکتے ہیں یعنی جب فاصلہ کم ہو تو سکسٹی مائلز پر آر کی بھی ان کی رفتار ہو جاتی ہے بعض اوفات کب مسائل کا سبب بھی بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ان کی طرف سے ایک شکایت عام ہے کہ یہ دیگر پرندوں کے انڈے اور ان کے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. صبوں سے پیدا ہونے والی ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ انسانی آبادیوں میں رہتے ہوئے ان کے گروہ بکثرت بیت کرتے جس سے صحت وغیرہ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو مسائل بھی پیدا کرتے ہیں اور جب یہ مسائل پیدا کرتے پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے رات ہوتی ہے تو دن کی اہمیت پتہ چلتی ہے گرمی آتی ہے تو سردی کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے تنگی آتی ہے تو وسعت کی قدر پتہ چلتی ہے فقر و فاقہ آتا ہے تو فراغ دستی کی اہمیت ذہن میں بیٹھتی ہے مرض آتا ہے تو صحت موت آتی ہے تو زندگی کی نعمت کے کا احساس ہوتا ہے مگر مرنے کے بعد جو زندگی کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اس پر پھر بندہ احساس ہی کر سکتا ہے مگر عمل درامد کچھ نہیں کر سکتا آج موقع عمل کا ہے عمل کیجیے اور آنے والی اذیتوں سے نعمتوں کے شکر گزاری کی طرف اپنا ذہن موڑیے کب کے بڑے بڑے جنڈ بیماریاں پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے ان کے باعث مشہور بیماری سوائن کے پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے ان کی مردار خوری بھی ان بیماریوں کے پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال بعض مخصوص اداروں کی طرف سے ان کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف ٹیکسز بھی لگائے جاتے ہیں یا ایک بات یاد رکھیں کہ بیماری چھوٹ نہیں ہوتی اسلام کے اندر ایک شخص بیمار ہوا اس سے بیماری دوسرے کو لگ گئی اس سے تیسرے کو لگ گئی چوتھے کو لگ گئی پانچویں کو لگ گئی بلکہ بہت پیاری روایت ہے اونٹوں کے ریوڑ میں کھجلی کی بیماری ہو گئی تو بازو نے کہا کہ یہ بیماری چھوت ہے کہ ایک جانور سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تیسرے سے چوتھے کو لگی تو پیارے آقا مدینے والے مستفا صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمائے کہ پہلے جانور کو بیماری کہاں سے لگی یعنی جس سبب کی وجہ سے پہلے جانور کو یہ بیماری لگی ہے اسی سبب کی وجہ سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سترویں اونٹ کو بھی لگ سکتی ہے تو جو بیماری کا سبب پہلے شخص کے لیے پایا جائے وہی سبب آخری شخص کے لیے بھی پایا جا سکتا ہے بہرحال بیماری چھوٹ نہیں ہے کبھی شمالی امریکہ میں دریافت ہونے والی ایک نئی بیماری نائل وائرس کا شکار ہوئے اس بیماری سے متاثرہ کو ایک ہفتے میں موت کا شکار ہو جانا ہوتا ہے یعنی ایک ہفتے کے اندر موت باقی ہو جاتی ہے. بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھلنے کی, کی وجہ سے کبے طویل عرصے تک زندہ رہتے یہ سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرتے ان کی عمر کم سے کم چار سے چھ سال سے تک ہوتی ہے اور اگر یہ قید میں ہو تو ان کی عمر چودہ سے بیس سال کے درمیان بھی ہو سکتی ہے 14 ٹو 20 ایئرس کبے عموماً اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بار جوڑا بناتے لیکن جب ان میں سے کوئی ایک مر جائے یا قید کر لیا جائے تو یہ دوسرا جوڑا بھی بنا لیتے کبے کپ نما گھونسلے میں رہتے ہیں گھونسلہ بناتے ہیں گھوسے کی تیاری میں یہ لکڑیاں شاخیں ٹہنیاں کا استعمال کرتے ہیں عموماً یہ شاہ بلوت اور سنوبر کے درختوں پر گھونسلہ بنانے کو ترجیح دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے گھوسلے دیگر درختوں جھاڑیوں یا بجلی کے کھمبوں پر بھی ہوتے ہیں ان کے گھوسلے سطح زمین سے پانچ سے اٹھارہ میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں کو آرام دہ بنانے کے لیے اس کے اندر نرم پتے چھالے وغیرہ استعمال کرتے ہیں کبے کے مادہ تین سے سات کے درمیان انڈے دیتی ہے یہ انڈے تقریباً ایک اشاریہ چھ انچ تک بڑے ہوتے ہیں مادہ تقریباً اٹھارہ دن تک انڈے سینے کا کام کرتی ہے اس دوران نر اور دیگر معاون مادہ کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں اٹھارہ دن کے بعد انڈوں سے بچے باہر آتے ہیں ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جب کبے کے بچے گھونسلے میں ہوں یا پھر زمین پر رہ کر اڑنا سیکھ رہے ہوں اس دوران کبو کا انداز انتہائی جارحانہ ہوتا ہے اور بچوں کے قریب سے گزرنے والے انسانوں اور جانوروں پر حملہ کر, کر متعلقہ علاقے کی حفاظت کرتے ہیں لہٰذا اگر ممکن ہو تو ایسی جگہ جہاں کبے کے بچے ہوں دور رہ جائے جب تک یہ بچے بڑے نہ ہو جائیں آپ نے دیکھا ہوگا نا کبے میں ایک خاصیت ہوتی ہے وہ چوچ مارتا ہے اور بعض جانور ایسے ہوتے کہ جن کا گوشت نکلا ہوا ہوتا ہے نا یہ وہاں جا کر جہاں چوٹ ہوتی ہے وہاں جا کر چوچ مارتا ہے تو اس میں عادتیں بری ہوتی ہیں تو مدنی منہ جو, جو, جو سن رہے ہیں مدنی منیا جو سن رہی ان سے کروں گا کہ آپ بچے کبو سے تھوڑی حفاظت فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے پریشانی کا سامان نہ کریں جی ہاں دادا چرارتے نہ کیا کریں کبو کے ساتھ کیونکہ کبوے اپنے موڈ میں ہوں گے تو پھر وہ کچھ کا کچھ کر دیں گے انڈوں کی نشو و سے لے کر بچوں کے اڑنا سیکھنے تک دونوں نر اور مادہ بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرتے ہیں ایک عجیب بات یہ کہ کبے کے بچے میں ایک بچہ اگلے بچوں کی پیدائش کے آنے والے مرحلے تک والدین کے ساتھ رہتا ہے اور نئے بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے غذا کی فراہمی اور گھسلے کی حفاظت میں اپنے والدین کی مدد کرتا ہے کبے کے روایتی دشمنوں میں الو اور اقاب قابل ذکر ہے جہاں یہ پائے جاتے ہیں وہاں کبوے ان کے خلاف مشترکہ مزاحمت کرتے ہیں مل جل کر گویا مطلب ان کے خلاف سازش ہے اور ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے یعنی جب تک ان کا دشمن ان کا علاقہ نہ چھوڑے ان کا یہ انداز برقرار رہتا ویسے انسان بھی کبو کے دشمنوں کی فہرست میں داخل ہے کبوے اپنا مخصوص علاقہ رکھتے ہیں اور اس کا بھرپور دفاع بھی کرتے ہیں یہ مشکل وقت میں اپنی سینٹرل پوزیشن یعنی بسری کی جگہ سے حملہ کرتے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جان جاری رہے گی صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد